السلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبي الله وعلى اليك واصحابك یا نور الله جتمت تسلم عليهو الله کے محبوب دانائے کو جو منزه عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب آپ کا امتی درود پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحدی ہی و وعلیکم وسلم ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربی الاخر چل رہا ہے اسی نسبت سے ہم قوس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ پیرانے پیر ہیں پیر دست گیر ہیں اللہ حضرت دن کی شان میں فرماتے ہیں جن بارے بند اولی اس قدم کی کا پاک ردی اللہ تعلن ہو پیر ہیں پیر دستگیر ہیں آپ فرماتے ہیں انا نجیب و میں نجیب و ہوں یعنی آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ دین ہو خزرائے مجمع بحر رہن ہے دریا تیرا نبوی می علمی فصل بتولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی خر علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجل تیرا سے پاک فرماتے ہیں میں جیلانی ہوں انل جیلی دین لقبی وہ علی اللہ رسل میں جیلانی ہوں میرا لقب ہے محدین دین کو زندہ کرنے والا میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں تو الا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوثیت میں آس کریں یا غوث آپ نبوی می ہیں امام الانبیاء کے لطف و کرم کی بارش ہیں یا غوث آپ علوی فصل ہیں یعنی مولا مشکل کشا کا موسم بہار ہیں آپ تولی گلشن ہیں جنت باطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ ہیں یا غوث آپ حسنی پھول ہیں امام حسن رضی اللہ یا غوث آپ حسینی مہک ہے آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو ہیں بارگاہ غوثیت میں اعلیٰ حضرت ارض کرتے ہیں یا غوث ہیں مولا مشکل کشا کا کل آپ بطولی منزل ہیں خاتون جنت کی منزل یا غوث آپ حسنی چاند ہیں یعنی امام اجتبا کے چاند ہیں یا غوث آپ حسینی اجالا ہے آپ امام حسین کی روشنی اور اجالا ہیں بارگاہ غوثیت میں اعلی حضرت ارض کرتے ہیں یا غوث آپ نبوی خور ہیں خور یعنی خورشید سن آفتاب آپ امام لمبیا قائبے کے و تجا طیبہ کے شمسود بے کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں مغلا مشکل دو کشا کی استقامت و شجاعت کے پہاڑ ہیں آپ بطولی معدن ہیں یعنی آپ خاتون جنت کی فیضان کی کان ہیں خزانہ ہیں یا غوث آپ حسنی لال ہیں یعنی قیمتی ہیرے ہیں امام حسن کے اور یا غوث آپ میں حسینی تجلہ ہے امام حسین کی روشنی اور آپ میں امام حسین کا اجالا ہے سبحان اللہ نب ویمی الصل بطولی گلش حسنی پھو تیرا ہمارے خوش پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک آپ ضعیف البدن تھے بدن کے لحاظ سے ضعیف تھے یعنی کمزور تھے یعنی کمزور سمجھیں کہ جیسے موٹے کی ضد میانہ قد آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا ہمارے غص پاک رضی اللہ تعالی ہو کا سینا ابارکا فراخ تھا چوڑا تھا داڑھی مبارک گھنی تھی گردن شریف دراز تھی غوث پاک رضی اللہ تعالی ہو کا رنگ مبارک گندومی تھا آپ کے مبارک ابرو آئی برو کس کو انگلش میں کہتے ہیں یہ ملے ہوئے تھے آپ کی آنکھیں مبارک سیاہ تھیں ہمارے غوثی پاک کی آواز کیسی تھی بلند آواز سے اور اللہ تعالی نے آپ کو بہت علم و فضل سے نوازا اللہ حضرت بار گائے غوثیت میں عرض کرتے ہیں کے لقب ہے لقب کہتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں ہمارے گوس پاک کو محید دین کہا جاتا ہے اور سبحان اللہ مشی الدین غس پاک کی محبت میں لوگ نام رکھتے ہیں تو غلام کی اضافت کے ساتھ ہے غلام مشی الدین تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ سو گیارہ سنی ہجری میں میں برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہا تھا راستے میں ایک بیمار شخص جو کمزور بدن رنگ اس کا بدلا ہوا تھا وہ ملا اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ قریب آئیے ہمارے کو سے پاک شہن شاہ بغداد رضی اللہ تو عنہ فرماتے ہیں میں اس شخص کے قریب ہوا جو کمزور بدن تھا رنگ اس کا بدلا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ مجھے سہارا دیجی اب جیسے ہی آپ نے اس شخص کو جو کمزور بدن تھا جس کا رنگ بدلا ہوا تھا اس کو سہارا دیا تو صحت مند ہو گیا وہ توانہ ہو گیا رنگ اور صورت میں تر تازگی آ گئی وہ فریش ہو گیا ہمارے غصے پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے پہچان فرماتے ہیں کہ میں نے عالمی کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانتا اس نے کہا اندین میں دین اسلام ہوں میں قریب المرگ ہو گیا تھا اللہ تعالی نے مجھے تمہاری بدولت اثرینوں نو زندہ کیا پلا نے پیر پیر دست علی رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں میں اس کو وہاں چھوڑ کر جامع مسجد میں آ گیا یہاں پر ایک شخص نے مجھ سے ملاقات کی میرے جوتے پکڑ لیے اور مجھے یا سعیدی مشیود کہہ کر پکارا جب میں نماز پڑھنے لگا تو چاروں طرف سے لوگ آ کر میرے ہاتھوں کو چومنے لگے اور یا مشیدین کہہ کر پکارنے لگے اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے اس لقب سے نہیں پکارا تھا تو پاک علی رحمت اللہ جب کو اللہ تعالی نے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا آپ کو پیرانے پیر بھی کہتے ہیں پیر دستگیر بھی کہتے ہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں یاد رکھیے غوثیت جو ہے بزرگی کا ایک خاص ایک درجہ ہے ایک اعلیٰ مقام ہے اور لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا کیونکہ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادری جیلانی الحسنی الحسینی خدی الربانی غریبوں کے مددگار ہیں بے قصوں کے مددگار ہیں حاجت مندوں کے مددگار ہیں اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے اور بعض عقیدت آپ کو کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر دستگیر نہیں امیر اللہ سنت اس میں ہماری تربیت فرماتے ہیں گیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا سبحان اللہ اسیروں کی مش کے کشاوا سے اسیروں کی مش سے کشاب سے کے حاجت روا و فقیروں فقی حاجت ہتروا و ترزم نکالا ہے John عشکا نے اولیا اولیاء نے غس اعظم ہمارے غس اعظم کو اللہ تعالی نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے کہاں نہیں ہیں جی ہاں ایشیا میں عرب کنٹریز میں افریقہ میں سارے بر اعظم میں امریکہ میں یوروپ میں سب جگہ میرے غس پاک رضی اللہ تعالی انہوں کے مرید موجود ہیں چاہنے والے موجود ہیں اور غصے پاک کی کیا شان و عظمت ہے سبحان اللہ آپ کی دنیا, سے دنیا میں آمد سے پہلے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت دی آپ کی خوشخبری دی انبیاء کرام علی مسلاۃ وسلام نے آپ کی دنیا میں آنے کی بشارت دی بزربان دین نے بھی غوث اعظم کی ولادت کی لوگوں کو خوشیاں سنائیں جس سے لوگ آپ کے مشتاق زیارت ہو گئے آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسا جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب غوث پاک کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت کی تاریخ یقم یکم مذان کیا مشاہدہ کیا سرور کائنات ممبائے کمالات باعث تخلیق کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کیمرہ اور اولیاء الزام کے ساتھ گھوسے پاک کے درے دولت پر آپ کے گھر میں جلوہ افروز ہیں اور ان مبارک الفاظ سے بشارت سے نواز رہے ابو صالح اللہ تعالی نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور یہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالی کا محبوب ہے اس کی اولیاء میں وہی شان ہوگی اس کی اقتاب میں وہی شان ہوگی جیسی امبیا مرسلین میں میری شان ہے غوثِ آزم درمی are مقدر یعنی ہمارے غوث رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے درمیان میں ہمارے غوث پاک شہن شاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسا جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اکاری سلا تو اسلام کی زیارت ہوئی جملہ انبیاء نے یہ بشارت دی انبیاء نے بھی بشارت دی تمام اولیاء تمہارے بیٹے کے متو فرما بردار ہوں گے اور اولیاء کی گردنوں پر ان کا مبارک قدم ہوگا اللہ حضرت جم جم کر فرما رہے ہیں جس کی من بڑی بہنی گری دیا اس قدم کی کران رحمت اللہ تعالی علی، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے اور انہوں نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضاء کریم سے خلافت حاصل ہے اور ام المؤمنین حضرت سیدات میں سلامہ رضی اللہ تعالی انہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے ایسی ارفا اعلی شان ہے ان کی آپ نے اپنے زمانے سے لے کر غوث پاک رضی اللہ تعلموں کے مبارک زمانے تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کی خبر دی ہے اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی اللہ کی عطا سے وہ پیش کی ان ایڈوانس بتا دیتے ہیں کہ آئندہ کیا واقعات ہونے والے اللہ کی کرم نوازی سے جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ پانچویں صدی کے درمیان میں مرسلین کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے قطب عالم ہوگا لقب محی الدین اور اس کا نام عبد القادر ہے وہ غیر عالم ہوگا جیلان میں پیدائش ہوگی اور خاتم النبی رحمت للعالمین کی اولاد اطہار میں سے ایمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولی کی گردن پر میرا قدم ہے اسے یہ کہنے کا حکم ہوگا حضرت سینا شیخ ابو محمد بستوامی قدیس الروحسامی نے رمضان چار سو اڑتیس نے ہجری میں بیان کرتے ہوئے ایک جلسے میں ارشاد فرمایا وہ دن دور نہیں کہ عراق میں غوث آدم پیدا ہوگا اس کا نام عبد القادر لکب محیود ہوگا اور وہ اپنے کارناموں سے انقلاب عظیم پیدا کرے گا ایک اور بزرگ حضرت شیخ ابو احمد عبد اللہ جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چار سو سنی ہجری میں اپنی خلوت میں ارشاد فرمایا ان قریب بلاد عجم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی کرامات اور خوارد کی وجہ سے بہت شہرت ہوگی اس کو تمام اولیاء الرحمن رحمان کے نزدیک مقبولیت تم حاصل ہوگی اس کے, با... کے وجود باوجود سے اہل زمانہ شرف حاصل کریں گے جو ان کی زیارت کرے گا نف آ پائے گا واہ کیا بائے غوث ہے بالا تیرا اونچے بوہ تلوار بو تلو بو تیرا بو اللہ تبارک و ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور وہ محبت کیسی ہو خالی زبانی نہ ہو عملی ہو ان کی ہم اطاعت بھی کریں ان کی فرما برداری بھی کریں غوث پاک نے دین کو زندہ کیا ہم دین پر عمل بھی نہیں کر رہے غوث پاک نے ساری زندگی عبادات و طاعت سے گزاری اب ہم نافرمانی کرتے رہے تو ہم کس قسم کے عاشق غوث اعظم ہوں گے اللہ میں بزرگوں کی سچی محبت اور اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم